صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنمہ میں نازل ہوئی ہے اس سورہ مبارکہ میں آٹھ آلکھیں موجود ہیں تقاثر کم مانا ہے مال اولاد غلاموں خاتموں کی تسرت پر خفر کرنا چونکہ الہابوں تقاثر میں لفظ تقاثر موجود ہے اس کی سورت کا نام تقاثر رکھا گیا حضرت عبداللہ اکمہ ربی اللہ تعالی عنہ سے عبادت ہیں یہ ایک بہت مشہور صحابی ہیں جو سرکار عمر خطاب اور اللہ تعالیٰ کے شہزادے ہیں اور حضور علیہ السلام کو تسلیم نے جو آخری حجف بنوایا تھا آپ حضور علیہ السلام کو تسلیم کے ساتھ خدمت میں حاضر باش اور یہی معاشر صحابی ہے جس کے بارے میں مشہور ہے سرکاری دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ و وسلم کی اونٹنی ایک بار ایک جگہ سرکار آرام فرمہ ہوئے تشریف فرما سے عمر علی کو تشریف کے, کے بعد گزر رہے تھے تو جہاں نے, نے بھی اپنی اونٹ نہیں بیٹھائی اور وہ جو پیڑ تھا اس پیڑ میں اپنے امامہ شریف کو پھنسا لیا اونٹ کی پیٹھ پر, پر بیٹھے اور واپس تم نے خود اپنا صاف لٹکایا اور اس کے بعد پھر خود اتار کر سر پہ رکھ کے آگے क्या وجہ کیا ہے کہتے ہیں محبت اسے نے جب یہاں تشریف رکھی تھی تو اسی پیڑ نے حضور کے تاج مبارک کا سلاد و تسلیم کا جو المامہ شریف تھا وہ اس پیڑ میں گیا تھا میرا امام پیڑ میں نہیں تو میں جان کر کے پھنسا کہ حضرال کی سنت میں جیسا کیا ہے میں بھی ویسا کرنے والا ہو جاؤں محبت کہتے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے ایک دور ایسا بھی آیا کہ سرکار کو عالم علیہ السلام نے پورے سفر مبارک میں جہاں جہاں نمازیں پڑھی تھیں عبداللہ ابن مبارک نے عبداللہ ابن عمر نے ان تمام جگہوں کو یاد کر لیا کہ سرکار نے یہاں بھی نماز پڑھی سرکار نے یہاں بھی نماز پڑھی اور سرکار نے مثال کے بعد جب ان کا جانا ہوا تو ہر جگہ نشان لگا دیے کہ میرے سرکار نے یہاں بھی سجا کیا ہے یہاں بھی سجا کیا ہے پھر اس جگہ مسجدیں اور وزیرترسول سے لے کر حج اکاوت تک جو ہیں اور حضور صحا فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزانہ ایک ہزار آئتوں کی تلاوت کرے کیا تم میں سے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزانہ ایک ہزار آئتوں کی تلاوت کرے صاحب اللہ اس کی تلاوت اور اس کی طاقت کون رکھ سکتا ہے ارشاد فرمایا کیا تم میں کوئی روزانہ الحاظ تقاصر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا یعنی ثابے تو ایک ہزار آئتوں کا ثواب ملنا اب ثواب دینے والا یہ نہیں دیکھتا کہ پڑھنے والا کون ہے بلکہ ثواب فرمانے والا یہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب نے ثواب کر کے دیا ہے تو اس کو ملنا ہے وہ صورت پڑی تو جسے رونا نہ آئے وہ وہ کم سے کم اپنا چہرہ ایسا بنا لے جیسا ہو رہا تھا دنیا کی محبت ہوتی ہے وہ دل سخت ہوتا ہے جو نیکیاں زیادہ کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے جو گناہ زیادہ کرتا ہے اس کا دل سخت ہوتا ہے تو جس کا دل نرم ہوتا ہے یاد بھی کرتے رہو جب گناہوں سے استفبار کرتے رہو گے تو یقین جانو ایک دن ہم سب کا دل نرم ہو جائے گا اور پھر بھی ہماری اور پھر ہماری آنکھوں سے آنسو نکلیں گے اور جب آنسو نکلیں گے سورہ تقاسل سن کے آنکھوں سے آسو نکل گیا یا اس کی کسی آیت کے مضمون کو سن کر آسو نکل گیا مصطفیٰ فرواتی انشاءاللہ رب کعبہ بخشش کا پروانہ کا پروانہ سورت کے طرف کو پڑھ کے جدی سے مفتبو کو ختم کر دوں علاقہ تقاسل حتیٰ ضرورت مقافی زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں اطافی کرنی یہاں کر کے تمہیں قبروں کا حضرت اللہ بہتر کثرت والی چیزوں نے کیا کیا کس چیز کی کسرت مال زیادہ جمع کرنے کی طلب نے تمہیں کافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا یعنی زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے اور اپنی مال اور اپنی اولاد پر فخر کرنے نے تمہیں اللہ کی بادت سے کافی کر دیا کی معلوم کی فخر پر پر کا اظہار کرنا برا ہے اور اس میں ہو کر آدمی کی سے محروم ہو جاتا جان لو بےکار اور اور اور اور اچھا ہو, ہو جاتا ہے آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے بخش اور اس کی دنیا کی زندگی تو صرف نہ تمہارے تمہارے کرے گا تو لوگ نقصان اٹھانے والے تیسری جگہ ارشاد فرمایا من انما ومن تمہاری تمہارے دشمن جس پریوار کے لیے اللہ سے بے شک تمہاری بیویوں تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں تو ان سے احتیاط رکھو اگر تم معاف کرو اور حکمانو اور راہ خدا میں خرچ کرو یہی تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہوگا اور جسے اس کے نفس کے سے بچا لیا گیا لوگ کھا کر پناہ کر دیا پہن کر وہ سینا کر دیا ہے یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا یہی تیرا مال اور کچھ نہیں تیرا مال دیکھئے تو یعنی مرنے کے بعد تیرا کوئی مال نہیں ہے جو تا چکا وہی تیرا مال ہے جس کو پہن کر تم نے جن کپڑوں پر خرچہ کر کے جو کپڑے وسیدہ کر دیا وہی تیرا مال ہے یا اس مال کو اللہ کی نام خرچ کر کے آگے بڑھا دیا اپنے لیے وہی تیرا مال ہے باقی تیرا کوئی مال ہے باقی تیرا کچھ نہیں ہے اندہا اور طبیرہ سرکار اکمان علیہ السلام علیہ السلام فرماکی بندہ کہتا میرا مال میرا مال اس کے لیے تو اس کے مال سے سلطیم چیزیں کیا جو اس نے اتحاد پر خونا کر دیا جو اس نے پہن کر دوسیرہ کر دیا جو کسی کو دے کر آخرت پر لیے زخیرہ کر لیا بس کے واصلہ جو کچھ بھی ہے وہ جانے والا ہے اور وہ اس کو لوگوں کیلئے جھوڑ دے دے گا روایات بہت زیادہ ہوتا ہوتا ہے بارکہ بہت ساری آلی سے مبارکہ بہت ساری نامتصرین اکرام نے پیش کرنا ہے حضرت عصیب نے مالک کی مبارک صلاح ہو سرکار عصیب میں مالک جلائق کرتے ہیں حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد قرآن میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں ان میں سے دو لوڈ آتی ہیں ایک اس کے سات کیا جاتی ہے دو روٹ آتی سے بہت ہے اور بہرحال بہت ساری روایات یہاں پیش کی گئی تمام چیزوں کیب کی الزرت سے کافی قبروں کا یعنی موقع ہو گیا روح روحسے سے پرواز کر گئی انسان کا تعلق روح کا تعلق جسم سے ٹوٹ گیا اب انسان کا بیٹا ہی, ہو، ہی نہ ہو وہ کہتا جلدی سے میرے باپ کو قبر کے حوالے کر دو اولاد آپ نہ ہو وہ کہتا جلدی سے رام یہ کام کرے گا فرماتے اور یہ روح جو ہے آپ کی آنکھوں سے دیکھتی ہے روح آنکھوں سے دیکھتی ہے روح نظر نہیں آتی روح نظر نہیں آتی،, روح نظر نہیں آتی لیکن وہی اصل ہے اگر وہ نہ ہو تو ہاتھ کو چوننے والا نہیں ہوتا. کسی کام ہوتا اگر روح نہ ہو تو آپ جسم, جسم, جسم سے اولاد کو بھی پیار نہ ہو شوہر کے جسم سے بیوی کو بھی محبت نہ ہو اس لیے کہ روح نکل گئی مگر جسم کی गेंटिंग गेंटिंग के लिए हम पड़ी में रसे करते अपने चेहरे से गाड़ियां साफ करते हैं क्यों जिसम ठीक ठाक दिखे मगर जिसे बात रहना उसे जिसे बचा रहना उसे रू कहते हैं जिसमें जनाबे वाला کیے کہ ہم اتنا اتنا کے روح کو کی طاقت کس چیز سے ملتی ہے اب آپ یہ بتائیں گے کہ یہ سودا پائڈے کا ہے یا گھاٹے کا جس جسم کی کوئی حیثیت نہیں جو زمین کے حوالے ہو جائے گا اللہ تم بتاؤ کیا ہے مولا اِ کائنات فرمانے رہنی جو مال جمع کر کے گیا تھا وہ تیری مولا پر اسے کر دی میراس پر تقسیم ہو گیا ہے جو گھر جما کر کے گیا تو پیک گیا ہے اللہ وقبر تیری بیویوں نے دوسری شادیاں کر لی اللہ وقبر حضرت مولا اِ کائنات دی دنیا کے حالات بتائے سب اپنے اپنے حال میں بگلے تو بتا مکر نگالی جس مصل پر فخت کرتا تھا اسے زمین کی پھڑے کھا کے میرے بانوں کوکی سفید سفید جس تین دن لگتا ہے زمین کو اگر زمین کے حساب سے زمین کی سختی کو دیکھے گا کی یہ کرم ریت اور قرم انسان کو اس گڈھے کے اندر طے کیا جاتا ہے تھائی تین دن کے اندر جس جسم کو ستر سال سے کے رکھا تھا تین دن کے اندر, اندر وہ جسم پھول کر پھٹ جاتا جسم پھٹ جاتا اس ختم اس جسم کے لیے کتنی جس روح کی روح کو تب پیل پہ روح کو بنائیے جب روح طاقتور ہوتی ہے تو پھر روحانیت کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ کی خدا روح کی ہے. اس لیے جسم, اپنی جگہ, یہ جسم کو نہیں رکھتا بی بیم کے گھر میں شوہر کے جسم کو نہیں لگتی بیٹی اپنے گھر میں باپ کے جسم کو نہیں رکھتی ارض دی. یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا داری کی طرف سے تھوڑا سا قدم پیچھے لے کر اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کرے اس لیے کہ جو کچھ ہے اور اپنا وقت گزار لیں گے और, और बेचता है तो बड़ी और देसी दिखाता है बर्फ पहुंचाने क्योंकि वक्त गुजारूंगा سب ہم با ختم ہو گئے لیکن قریب ہو گئے پر ملنے میں کوئی پتا نہیں, نہیں ابھی آپ نے بڑی حیرت ہوئی کوئی تعلق کر سکتا ہے کوئی سوچ سکتا ہے کہ کسی کا انتقال ایسے بھی ہو سکتا کوئی سوچ سکتا یار کہ تم میں سے کون اچھے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں بڑھاپا دیکھوں گا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں بار بنوں گا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں دعوا بنوں گا ہم دنیا میں ڈوں ہو اس کے باوجود بھی ہم رفیع کو راضی خود بھی بدلئے لوگوں کو بدلنے کی کوشش کرنے کا جذبہ دل میں پیدا کیجئے اس لیے کوئی بدل گیا چلے جائیں گے الحمد للہ اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں چار دیواری کے, دی کے اندر ہوں گے آپ کو سوال بطور مزانہ پیش کریں گے آپ پوچھیں گے یہ سوال کہاں سے ایک جوان بکو نے کرما پڑھنا سکھایا تھا اور لوگوں کی چائے پلا چونسٹھ سو سال جہنم, سے, جہنم میں جلے سے بچا لے اللہ کہیں